امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغا کے خطبہ نمبر ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلائے کار بنا لیا ہے اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگا لیا ہے اور بری باتیں سچ کر ان کے سامنے رکھی ہیں جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہیں کی زبانوں سے اپنے کلام میں کے ساتھ بولتا ہو